بے شک ان کی خبروں سے عقل مندوہے کی انکھیں کھلتی ہیں یہ کوئی بناوٹ کی بات ناولکن اپنوہے سے اگلے کاموں کی تصد ہے اور ہر چیز کا مفصلبان بان اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت